فإذا سلمه إليه فقبضه دخل في زمانه ولا يصح الرحن إلا بدين مضمون وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين فإذا هلك الرحن في يد المرتهن وقيمته والدين سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه حكما کتاب الرحن ہم نے شروع کی تھی میں نے بتلایا تھا رہن اردو میں جسے آپ کیا کہتے ہیں گروی رکھوانا تو اور رہن کا لغوی معنی ہے عربی زبان میں یعنی اس کا معنی ہے روکنا روکنا حبز کو کہتے ہیں بھائی تو عربی زبان میں حبز کو رہن کہا جاتا ہے لیکن اصطلاح شریعت کے اندر بھائی رہن کس سے کہتے ہیں اصطلاح میں رہن کس کو کہتے ہیں حقیب کہ روکنا کسی چیز کو ایسے حق کے بدلے میں کہ ممکن ہو اس حق کو لے لینا اس چیز سے یعنی اس کا وصول کرنا اس چیز سے ممکن ہو اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ رہن جو ہے وہ ایجاب و قبول سے منعقد تو ہوگا لیکن لازم نہیں یعنی راہم چاہے تو کیا کر سکتا ہے رجوع کر سکتا ہے یہاں میں نے تین چار لفظ آپ کو بتلائے تھے بھائی راہم کس کو کہتے ہیں جو رہن رکھوائے مرتہن کسے کہتے ہیں جس کے پاس رہن رکھا جائے اور جو چیز رہن رکھی جائے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو رہن بھی کہتے ہیں اور مرہون بھی کہتے ہیں بھائی تو رہن جب ایجاب و قبول سے منعقد ہو گیا تو ابھی لازم نہیں ہوا تو راہن کو اختیار ہے چاہے تو آقد کو اس چیز اس کے حوالے کر دے اور چاہے تو آقد سے رجوع کر لے لیکن جب چیز اس نے مرتح کے حوالے کر دی اور مرتہین نے اس پر قبضہ کر لیا تو اب آقد رحن لازم ہو گیا بھائی اب وہ چیز اسے واپس لینا چاہے ویسے ہی تو واپس نہیں لے سکتا جب تک اس کا دین نہیں ادا کر دے گا بھائی سورت سب کو سمجھ میں آ گئی حاقت سے لازم ہوتا ہے یہ رہان یا قبضے آ... جی جو... یا قبضہ ضروری ہے پھر لازم ہوگا بھائی قبضہ ضروری ہے قبضے سے لازم ہوگا بھائی نیز آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو چیز رحن رکھوائی جا رہی ہے وہ محفوظ ہونی چاہیے مفرغ ہونی چاہیے ممیز ہونی چاہیے محوز کا کیا معنی تھا تفریم شدہ ہو یعنی شائع نہ ہو بھائی شاع نہ ہو یعنی الگ ہو مولانا الگ ہو مثال میں نے ذکر کی تھی زمین کی بھائی میرے اور زید کے درمیان ایک زمین مشترکہ ہے ہم نے تقسیم نہیں کی بھائی کہ میرا حصہ کون سا ہے تمہارا حصہ کون سا ہے اگر تقسیم کر دی پھر تو یہ تقسیم شدہ ہو گئی دونوں کا حصہ الگ الگ ہو جائے گا ابھی تقسیم نہیں کی تو اس ساری زمین کے اندر مثلا آدھے میں میں شریک ہوں اور آدھے میں زید تو زمین کے ہر ہر جز کے اندر ہم دونوں کی شرکت ہے ہر جز میں تو لہٰذا اس کا رہن رکھوانا صحیح نہیں ہے کیونکہ یہاں پر رہن کس چیز کے ساتھ ملا ہوا ہے غیر رہن کے ساتھ رہن کس کے ساتھ ملا ہے <تصفيق> اور یاد ضابطہ یہ ہے کہ جب بھی رہن غیر رہن کے ساتھ ملا ہوا ہو تو رہن رکھوانا صحیح نہیں بھائی اس چیز کا. وہ رہن جس کو رکھوا رہے اس کو الگ ہونا چاہیے وجہ یہ کہ اس کے بغیر قبضہ پورا نہیں ہو سکتا بھائی جب زید کا حصہ بھی میرے حصے کے ساتھ ملا ہوا ہے تو میں اس تو مرتحن اس زمین پر پورا قبضہ کر سکتا ہے نہیں بھائی میرے حصے میں وہ قبضہ اس کے لیے جائز تھا زید کے حصے میں تو وہ قبضہ نہیں کر سکتا بھائی تو قبضہ تام نہیں ہوتا بھائی اور مفرغ بھی ہونا چاہیے راہن کو مفرغ ہونے کا کیا معنی تھا کہ راہین کے حق کے ساتھ مشغول نہ ہو لہذا اگر کوئی درخت رکھواتا ہے رہان لیکن اس کے پھل جو اس پر لگے ہوئے ہیں اس وقت وہ رہان نہیں رکھوا رہا تو یہ درخت کا رہان رکھوانا صحیح نہیں صحیح, صحیح نہیں کیونکہ یہ راہیم کے حق کے ساتھ مشغول ہیں راہی کے پھل اس پر لگے ہوئے ہیں ہاں پھلوں سمیت رکھواتا ہے پھر تو صحیح اسی طرح صرف کیا کرتا ہے زمین رہن رکھواتا ہے اور اس میں جو اس وقت تیار فصل کھڑی ہے وہ رہن نہیں رکھواتا تو یہ بھی درست نہیں ہے بھائی اس لیے کہ زمین مشغول ہے کس کے حق کے ساتھ راہیم کے حق کے ساتھ راہیم کے, کے, کے حق ہے تو قبضہ پورا نہیں ہو سکتا بھائی ہاں زمین فصل سمیت رکھواتا ہے پھر تو صحیح ہے بھائی اسی طرح ایک مکان رہن رکھواتا ہے جس میں راہین کا سامان بھی پڑا ہوا ہے تو یہ بھی مالانہ راہیم کے حق کے ساتھ مشغول ہے اپنا سامان پہلے نکالے پھر اس کے حوالے کر دے بھائی تاکہ قبضہ تام ہو سکے بھائی وہ مم اور اس رہن کو کیا ہونا چاہیے ممیز ہونا چاہیے جدا ہونا چاہیے الگ ہونا چاہیے الگ ہونا چاہیے, الگ ہونا چاہیے راہم کی چیز سے مثلا درخت پر لگے ہوئے صرف پھل رہن رکھوانا چاہتا ہے درخت نہیں رہن رکھوانا چاہتا اب یہ پھل تو درخت پر لگے ہوئے ہیں ممیز نہیں الگ نہیں سمجھ میں آئی بات بھائی اور ملا ہوا پیدائشی ہو خلقتن ہو بھائی پھر اس صورت میں رہن جائز نہیں اگر اتصال جو ہے خلقتاً نہیں تو پھر رہن جائز ہو جائے گا تو اب یہ پھلوں کا درخت کے ساتھ اتصال ہے اور کون سا اتصال ہے پیدائشی ہے خلقتن ہے یہ اسی طرح فصل صرف رہن رکھوانا چاہتا ہے زمین رہن نہیں رکھوانا چاہتا تو فصل کا تو زمین کے ساتھ کون سا اتسال ہے خلقتن تو یہ ممیز نہیں الگ نہیں اس کو الگ کرے پھر رہن رکھوا سکتا ہے ویسے نہیں رہن رکھوا سکتا بھائی ہاں اگر پیدائشی تعلق نہیں ہے پھر رہن رکھوا سکتا ہے اس چیز کو مثلاً मेरे میرے ایک گھر کے اندر سامان کچھ پڑا ہے وہ سامان میں رہن رکھواتا ہوں اب اس سامان کا के گھر کے ساتھ تعلق ہے اس میں پڑا ہے لیکن یہ اتحصال ہے یہ اتصال ویسے عارضی ہے پیدائشی اتصال نہیں لہذا یہاں رہن صحیح ہے بھائی تو پیدائشی اتصال نہیں ہونا چاہیے بھائی اب آگے دیکھیے بھائی فی ری فقہ بذا دخلفی غمانی ہی پس جب راہن نے حوالے کر دیا اس کے رحان فقا بس مرتہ نے اس پر کیا کر لیا قبضہ کر لیا داخل زمانی ہی تو یہ رہن جو ہے مرتہین کے زمان میں داخل ہو جائے گا بھائی کس کے زمان میں داخل ہو جائے گا بھائی میں نے اپنا گھر بطور رہن کے کسی کے حوالے کیا تو جیسے ہی مرتہین اس پر قبضہ کرے گا یہ گھر اس کے زمان میں داخل ہو گیا یعنی اس گھر کو نقصان پہنچا تو اس کا زمان کس پر آئے گا مرتہین پر آئے گا میں نے اپنی گاڑی ایک شخص کے پاس گروی رکھوائی جیسے ہی اس نے گاڑی پر قبضہ کیا فوراً یہ گاڑی اس کے زمان میں داخل ہو گئی یعنی اب اس پر زمان آئے گا اگر گاڑی کو کوئی نقصان پہنچا تو اسے کیا دینا پڑے گا زمان بھائی سورج سمجھ میں آ گئی تو رہن کے اندر زمان آتا ہے بھائی زمان بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھائی سب کو <سؤال> ہاں تو یہ اس کے زمان میں یہ معنی ہے بھائی کہ اب اس پر زمان آئے گا تو کہتے ہیں فیضا صلیما ہو جب راہن سپرد کر دے رہن کو الیہی ہی مرتحین کی طرف فقہ ہو تو اس نے اس پر قبضہ کر لیا داخلفی زمانی ہی تو یہ رہن داخل ہو جائے گا مرتہن کے زمان میں ولاحن اللہ بین مضمون اور رہن صحیح نہیں ہے مگر دین مضمون کے بدلے میں کس کے بدلے میں وہ دین جس میں زمان آیا کرتا ہے اس کے بدلے میں رہن رکھوا سکتے ہیں ہر دین کے بدلے را... ہر دین کے بدلے رہن نہیں رکھوا سکتے کس قسم کے دین کے بدلے میں بھائی رہن رکھوا سکتے ہیں امی. جس میں زمان آتا ہے زمان آیا کرتا ہے بھائی زمان آتا ہے بھائی دین مضمون کسے کہتے ہیں کہتے ہیں دین مضمون وہ دین ہے جو بغیر ادائیگی کیے یا بغیر معاف کیے ساقت نہیں ہوتا میں نے آپ سے گاڑی خریدی اور آپ کو کہا پیسے ایک مہینے بعد دوں گا یا مہینے کی بات نہ بھی کرو میں نے آپ سے گاڑی خریدی تو ابھی پیسے نہیں دیے تو وہ پیسے میرے اوپر دین ہیں یا دین نہیں بھائی دین ہیں میرے اوپر اور یہ دینیں مضمون ہے مولانا کیوں اس لیے کہ یہ پیسے میرے اوپر سے ساقت نہیں ہوں گے جب تک میں ادا نہیں کر دوں گا ادا کروں گا تو کیا ہو جائیں گے ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے یا جب تک آپ اس کو معاف نہیں کرتے آپ معاف بھی کر دیں گے تو پھر بھی پیسے ختم ہو جائیں گے بھائی تو دین مضمون وہ ہے دین مضمون وہ ہے جو بغیر ادائیگی کے یا بغیر معاف کیے ختم نہ ہو یہ احتراج ہے بھائی بدل کتابت سے کس سے احتراج ہے بدل کتابت سے بدلے کتابت جانتے ہوئے نہیں جانتے بھائی مکاتب میں نے بتلایا تھا مکاتب کس غلام کو کہتے تھے <سلام> کہ آقا اور غلام <سلام> کے درمیان آخد کتابت ہوا تھا بھائی آخد کتابت کس کو کہتے تھے آکا نے کہا تھا اتنے پیسے لے آؤ تو تم آزاد ہو غلام نے اس کو قبول کر لیا ان دونوں کے درمیان جو آقد ہوا اس کو کیا کہتے ہیں آقد <سلام> کتابت اور یہ غلام کیا کہلائے گا مکاتب <سلام> کہلائے گا اور وہ جو پیسے اس نے لا کر دینے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں ملیم. وہ بدلے کتابت وہ کیا کہلاتے ملیم. ہیں ملیم. بدلے کتابت کہلاتے ہیں تو یہ بدلے کتابت یاد رکھو یہ دین مضمون نہیں ہے بھائی دین مضمون نہیں کیوں نہیں ہے دین مضمون کیونکہ دین مضمون تو اس کو کہتے تھے جو بغیر ادائیگی کے یا بغیر معاف کیے ختم نہیں ہوتا تو اب یہ غلام نے مسئلہ کئی پانچ لاکھ کے عقد ہوا تو یہ غلام نے پانچ لاکھ آقا کو لا کر دینے ہیں یہ بدل کتابت ہے لیکن کیا یہ بغیر ادائیگی کے اور بغیر معاف کیے ختم نہیں ہوتے کیسے ختم ہو سکتے ہیں آقا خود کہہ دے تو تو معاف کر دیا آقا کی بات نہیں ہے جی کو میں نے بتایا تھا کہ یہ اب غلام کو لا کر دینے پڑیں گے ہاں اگر غلام آ کر کہہ دیتا ہے کوشش کی کہ نہیں ہو سکے کچھ بھی پیسے آ جاتا ہے کہتا ہے بھائی میرے بس میں یہ پیسے میں نہیں لا سکتا کا اظہار کر الحمدللہ اللہ غلام اگر آ کر خود کہہ دے کہ میں نہیں لا سکتا اتنے پیسے میں نے بڑی کوشش کی لیکن کچھ بھی نہیں بنتا بھائی. اپنے عجز کا اظہار کر دے تو یہ دین ختم ہوا اپنے کتابت ختم ہوا یہ پھر عام غلام بن گیا بھائی جب تک مکاتب تھا آقا تو اس سے خدمت نہیں لے سکتا تھا اس کے ذمہ تھا جائے پیسے کمائے اور لا کر دے لیکن جیسے اس نے آ کر کہا میں عاجز ہوں میں اتنے پیسے فوراً آخر کتابت کیا ہوا ختم یہ <سؤال> کیا بن گیا <سؤال> نام غلام بن گیا اب آقا پھر اس سے خدمت وغیرہ لے گا بھائی خدمت وغیرہ لے گا تو اب بتائیے وہ دین ختم ہوا یا ختم نہیں ہوا بدل <سؤال> کتابت اب بھی لائے گا یا وہ ختم ہو گیا وقت <سؤال> ختم ہوا تو بدل کتابت بھی ختم ہوا اور آپ بتائیے یہ جو دین اس پر تھا یہ جب ختم ہوا کس وجہ سے کیا اس نے ادائیگی کر دی ہے ادائیگی بھی نہیں کی کیا آقا نے معاف کر دیے ہیں نہیں اس نے بھی معاف نہیں کیے بلکہ یہ کس وجہ سے ختم ہوا اس نے ایجز کا اظہار کر دیا تھا ایجز کا کہ میں نہیں لا سکتا اتنے پیسے تو یہ دین مضمون نہیں کیونکہ دین مضمون تو صرف دو ہی طریقوں سے ختم ہو سکتا ہے یا تو ادائیگی ہو یا کیا کیا جائے معاف کرے, کرے اور یہاں ایک تیسری صورت آ تو کہتے ہیں ولا یا بید مضمون اور صحیح نہیں ہے رحن مگر دین مضمون کے بدلے وہ مضمون قیمتی ہی و مین دین یہ بات اچھی طرح سمجھ لو بھائی آپ نے ابھی پڑھا کہ جب رحن کو مرتہین کے حوالے کر دیا جائے تو وہ چیز اس کے زمان میں داخل ہو گئی یعنی اگر اس چیز کو نقصان ہوا تو مرتہین پر کیا آئے گا اس پر زمان آئے گا بھائی کیا آئے گا اب کتنا زمان آئے گا بھائی کہتے ہیں دین جو دین تھا اور یہ جو رہن رکھوایا ہے اس رہن کی قیمت لگاؤ دین اور اس رہن کی قیمت میں سے جو کم ہے وہ زمان آئے گا بھائی کس میں سے دین اور رہن کی قیمت میں سے جو کم ہے وہ زمان اس برطہین پر آئے گا لہذا مرتہ کے پاس میں نے گاڑی رکھوائی تھی بطور رہن کے یہ گاڑی اس کے پاس حالات ہو گئی تو اب اس پر کیا آئے گا زمان لیکن کتنا زمان آئے گا دین کو دیکھو دین کتنا ہے پھر گاڑی کی قیمت کو دیکھو وہ کتنی ہے پھر دیکھو ان میں سے کم کون سا ہے دین کم ہے یا گاڑی کی قیمت وہ <rechain> زمان اس پر آ جائے گا وہ زمان اس پر آ جائے گا اب دیکھو صورت مسئلہ یہ میں نے ایک آدمی سے پانچ لاکھ روپئے لیے اور اس کے پاس اپنی گاڑی بطورے رہن کے رکھوا دی اب فرق کرو گاڑی کی قیمت بھی پانچ لاکھ روپئے ہے پانچ لاکھ روپئے دین بھی کتنا پانچ لاکھ روپئے گاڑی کی قیمت بھی کتنی پانچ لاکھ روپے تو اب یہ گاڑی اس کے پاس ہلاک ہو گئی تباہ ہو گئی تو اس پر زمان آئے گا اور کتنا زمان آنا تھا جو دین اور گاڑی کی قیمت میں سے کم ہو لیکن یہ تو دونوں برابر ہیں تو لہذا اس صورت میں اس پر اتنا ہی زمانہ تو مرتح پر اب کتنے دینا ضروری ہو گئے مجھے پانچ لاکھ اور دین بھی کتنا تھا پانچ لاکھ تو دونوں برابر ہو گئے گویا مرتح نے اپنے پیسے میرے سے وصول کر لیے مرتہین نے کیا کر لیے گویا میرے سے اپنے پیسے بھائی اس پر زمانہ آیا پانچ لاکھ میں نے بھی قرض لیا تھا میں نے بھی پانچ لاکھ دینے دینے تھے اب اس نے بھی میرے کتنے ہیں لاکھ دینے ہیں تو پانچ لاکھ لاکھ برابر ہے ہمارا نا تو گویا اس نے اپنا دین کیا کر لیا وہاں تو پیسے اس زمان کے بدلے ختم ہو گئے گویا اس نے اپنا دین مجھ سے وصول کر دیا تو یہ رہن رکھوائے کسی لیے جاتا ہے تو کیا کر سکے وہ اپنا اپنے پیسے وصول کر سکے تو جب چیز اس کے پاس ہلاک ہو گئی تو گویا اس نے مجھ اپنے پورے پیسے وصول کر لیے دوسری صورت بناؤ بھائی میں نے قبض دیا ہے پانچ لاکھ روپے اور جو گاڑی رکھوائی ہے اس کی قیمت ہے چھ لاکھ روپے بلکہ پہلے عقل والی صورت بناؤ گاڑی کی قیمت ہے چار لاکھ روپے وہ گاڑی اس کے پاس تباہ ہو گئی مرتہ کے پاس آپ جس پر زمان آئے گا اور کتنا زمان آئے گا جو عقل ہو کس میں سے چیز عقل ہے, کم کون سی ہے گاڑی کی قیمت تو مال گاڑی کی قیمت کتنی ہے چار لاکھ معلوم ہو اس پہ کتنا سامان آئے گا چار لاکھ اس پہ زمان آیا چار لاکھ زمان اور دین کتنا تھا پانچ لاکھ تو گویا پانچ لاکھ میں سے چار لاکھ اس نے وصول کر لیے مجھ سے اور باقی کتنا رہ گیا ایک لاکھ اب وہ مجھے دینا پڑے گا بھائی اب میرے اوپر صرف ایک لاکھ دین ہے سورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے تیسری سورت کہ رہن کی قیمت زیادہ ہو اور دین تھوڑا ہو مسلک دین اتنا ہی تھا پانچ لاکھ روپئے اور گاڑی کی قیمت تھی چھ لاکھ روپے اب اس سورت کی اندر گاڑی اس کے پاس تباہ ہو گئی تو اس پر زمان آئے گا اور زمان کیا ہوتا ہے عقل ہوتا ہے کس میں سے دین اور رہن کی قیمت میں سے تو یہاں پر عقل کیا ہے دین تھوڑا ہے اور وہ کتنا ہے پانچ لاکھ تو اس پہ زمان بھی کتنا آئے گا پانچ لاکھ زمان آئے گا اور وہ جو ایک لاکھ زائد تھے گاڑی کے پیسے وہ اس کے پاس بطور امانت کے تھے کے تھے تو یوں سمجھیں گے یہ جو گاڑی اس کے پاس میں نے رکھوائی تو اس کا زمان اس پر کتنا آئے گا اور جو زائد ہے وہ امانت تھا اور آپ جانتے ہیں امانت کے اندر دوسرے پر زمان نہیں آیا کرتا میں نے آپ کے پاس اپنی گاڑی بطور امانت کے رکھوائی میں کہیں سفر پر جا رہا تھا میں نے کہی گاڑی آپ اپنے گھر میں رکھ لیں کھڑی کر لیں بھائی کھڑی کر لیں تو یہ گاڑی آپ کے پاس میں نے بطور حفاظت کے امانت کے طور پر رکھوائی اور یاد رکھو امانت کے اندر زمان نہیں آیا کرتا لہذا یہ گاڑی اس کے پاس اگر تباہ ہو گئی تو اب میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتا لاؤ بھائی مجھے گاڑی کے پیسے دو کیوں کیونکہ گاڑی اس کے پاس امانت تھی اور امانت میں زمان نہیں آیا کرتا ہاں اگر اس نے کوئی زیادتی کی ہے گاڑی استعمال کرنا شروع کر دیے پھر الگ حکم ہے اس کی بات میں نہیں کر رہا بھائی ایک ویسے کسی کے بعد امانت رکھو اور اس نے کوئی زیادتی بھی نہیں کی آپ کی چیز اس نے حفاظت سے رکھی ہوئی ہے پھر کسی قدرتی آفت یا کسی وجہ سے وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے ضائع ہو جاتی ہے تو امانت کے اندر کبھی بھی زمان نہیں ہے وہ زمان زمانے کس بات کا دے ایک تو بیچارہ میری چیز کی حفاظت کر رہا تھا اب قدرتی کوئی آفت آئی وہ چیز کیا ہو گئی تباہ ہو گئی اس بیچارے کا تو کوئی دخل نہیں سمجھ میں آئی بات بھائی تو امانت میں زمان نہیں میں نے ایک آدمی کے پاس دس لاکھ روپے بطور امانت کے رکھوا دیے اس بیچارے نے مجھ سے لیے اپنے گھر کے اندر حفاظت کے ساتھ رکھ لیے بھائی چند دن بعد اس کے گھر چوری ہوئی ڈاکہ پڑ گیا وہ پیسے گئے بھائی اب میں اس کو نہیں کہہ سکتا کہ جاؤ بھائی جہاں سے بھی ہو میرے دس لاکھ مجھے دو میں نے آ کے وہاں امانت رکھوائے تھے بھائی نہیں بھائی اس بیچارے نے کوئی زیادتی نہیں کی یہ چیز تو اس اس کے میں تو میرا فائدہ تھا میں نے حفاظت کے لیے میں خود حفاظت چونکہ نہیں کر سکتا تھا لہٰذا میں نے کیا کیا تھا اس کے پاس بطور حفاظت کے تو وہ تو میرے ساتھ نہیں کی کر رہا ہے میری چیز کو اس نے حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا ہے پھر وہ چیز کیا ہو گئی اس کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے وہ چیز چوری ہو گئی ہے تو آپ اس صورت میں اس پر کوئی زمان نہیں آیا کرتا تو یاد رکھیے یہ جب رہن کی قیمت دین سے زیادہ ہو تو جو زائد ہوتا ہے وہ امانت کے حکم میں ہوتا ہے اور امانت میں زمان نہیں آیا کرتا تو دین تھا مالانہ پانچ لاکھ روپے اور گاڑی تھی چھ لاکھ روپے کی تو اس پر زمان کتنا آئے گا جو عقل ہو دین اور گاڑی کی قیمت میں سے اور عقل کتنا ہے پانچ لاکھ تو پانچ لاکھ جو ہے اس پر دین اس پر زمانہ آئے گا اور وہ پانچ لاکھ جو گاڑی ہے جو گاڑی ہے اس کے پاس پانچ لاکھ کے زمان میں ہے وی اور ایک لاکھ جو ہے وہ اس کے پاس بطور امانت کے ہے اس کا اس پر زمان نہیں تو لہٰذا اب یہ چھ لاکھ والی گاڑی اگر اس کے پاس تباہ ہو گئی تو یوں سمجھا جائے گا تو اب اس پر زمان کتنا آئے گا پانچ لاکھ آیا تو گویا دین بھی تھا پانچ لاکھ گویا اس نے پانچ لاکھ روپے مجھ سے وصول کر لیا میرے اوپر کوئی دین اس کا نہیں ہے اور وہ جو ایک لاکھ ضائع ہوا ہے وہ بطور امانت کے ضائع ہوا ہے اس کا تو زمان ہی نہیں ہے مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا تو معلوم ز... تو خلاصہ کلام یہ مانا نا کہ رہن مضمون بالعقل ہوتا ہے یعنی کہ دین اور رہن کی قیمت میں سے جو کم ہو وہ زمان آیا کرتا ہے وہ زمان تو کہتے ہیں وہی وہ ہوا مضمون بل عقل من قیمت ہی و دین اور رہن جو ہے وہ مضمون ہوتا ہے عقل کے بدلے میں یعنی کہ اس کی قیمت اور دین میں سے ان میں سے جو عقل ہو اس کے بدلے مضمون ہوتا ہے دیکھیے اب یہ تین صورتیں ذکر کر رہے ہیں ایک صورت کیا تھی رہن اور دین برابر ہوں ایک صورت کیا تھی رہن رہن زیادہ ہے دین تھوڑا تیسری صورت دین زیادہ ہے اور رہن کم ہے فیضا حل کر رہن فی دل مرتہینی بس جب ہلاک ہو جائے رہن مرتہین کے قبضے میں وقیمت اور اس رہن کی قیمت اور دین برابر تھے سار اللی دینی حکمن تو ہو گیا مرتح وصول کرنے والا اپنے دین کو حکمن بس بھائی آپ مجھے بتائیے جب گاڑی اس کے پاس تباہ ہوئی گاڑی بھی تھی پانچ لاکھ کی دین بھی تھا پانچ لاکھ بھائی تو آپ کیا حکم لگائیں گے پانچ لاکھ زمان آیا تو گویا کہ اس نے مجھ سے پانچ لاکھ روپے وصول پانچ لاکھ مجھ سے وصول نہیں کیے لیکن حکمن کیا کر لیے وصول حکم لگا دیا جائے گا کہ گویا اس نے کیا کر لیے تو یہی بات کر رہے ہیں سارن مرتح مستینی ہی حکمن ہو جائے گا مرتحین وصول کرنے والا اپنے دین کو حکمن بھائی وہ امکانت قیمت اور رہنی اکثر امینتینی فل فضل اور اگر رہن کی قیمت زیادہ تھی دین سے فلفل و تو زائد عزائد امانت ہوگا وہ امکانت قیمت الرحنی اقلام ذالکہ اور اگر رہن کی قیمت بھائی اس سے کم تھی یعنی دین سے کم تھی قطع میند دین یعنی گاڑی چار لاکھ ورجع مرتہ فضلی اور رجوع کرے گا مرتہ زائد کے ساتھ بھائی مرتح زائد کے ساتھ کیا کرے گا دیکھو میں نے گاڑی رکھوائی گاڑی تھی چار لاکھ کی اور دین تھا پانچ لاکھ کا تو جتنے عقل کیا تھا گاڑی کی قیمت تو چار لاکھ بویا اس نے وصول کر دیے اور ایک لاکھ وہ جو زائد ہے سلسلے میں مرتاح میری طرف رجوع کرے گا کہ لاؤ بھائی ابو ایک لاکھ بھی دے دو, دے دو بھائی یہ مانا وارجا المرتحین بل اور رجوع کرے گا مرتحین زائد کے ساتھ ولاج و رحن المشان جائز نہیں ہے رحن مشاع چیز کا مشا میں نے ابھی بتلایا بھائی جو شاید ہو شاید پھیلی ہوئی ہو الگ نہ ہو. وہ زمین کی مثال میں نے ذکر کی تھی میرے اور زید کے درمیان زمین مشترک ہے بھائی اب میں یہ زمین کس کے بعد بطور رہن کے رکھوانا چاہتا ہوں یہ جائز نہیں ہے اس لیے کیونکہ میرا حصہ الگ نہیں ہے بلکہ مشا ہے پھیلا ہوا ہے پوری زمین میں زید کے حصے کے ساتھ ہوئی۔ ولاج رہن المشا اور جائز نہیں ہے رہن رکھوانا ولا رہن سمتین آلارو اوسن نخلی دونن نخل اور جائز نہیں ہے رہن رکھوانا پھل کا وہ پھل ایسا پھل آلار نخلی جو کس پر ہے کھجور کے سر پر یعنی کھجور پر جو پھل لگا ہوا ہے دونن نخلی بغیر کھجور کے صرف پھل رکھوانا کھجور پر پھل لگا ہوا ہے لیکن صرف پھل رکھواتا ہے رہان بغیر کھجور کے درخت کے تو یہ رہن رکھوانا جائز نہیں ولا ذرائن فی الضون الارض اور نہ ہی فصل کا رہن رکھ وہ فصل فی عرضی جو کس کے اندر لگی ہے زمین میں ہے اس کا رہن بھی صحیح نہیں ہے دون عرضی بغیر زمین یہ زمین کے ساتھ ہو پھر صحیح ہے ولا عجوز رہن ارضی دونا ہوما نہما ہما زمیر کو دیکھیے بھائی دو نیچے لکھا ہوا ہے اور دو کس کے نیچے لکھا ہے اوپر زر, زرع ان کے نیچے بھی لکھا ہوا ہے اور سمرت ان کے نیچے بھی ہما تثنیہ کے زمیر ہے نا تو دو چیزوں کی طرف لوٹ گئی کون سی چیزیں ہیں ایک فصل ہے اور ایک پھل اچھا اب دیکھیے ولا عجوز رحنخلی اور جائز نہیں ہے کھجور کے درخت کا رہن رکھوانا یہ بطور مثال کے کھجور کا درخت ذکر کر رہے ہیں ہر درخت کا ہر پھلدار درخت کا یہی حکم ہے ولاج رہ نخلی ولاما اور جائز نہیں ہے کھجور کے درخت کا رہن رکھوانا اور زمین کا رہن رکھوانا دونہ ہوما ان دونوں کے بغیر یعنی پھل اور کھیتی کے بغیر زمین میں کھیتی لگی ہوئی ہے فصل لگی ہوئی ہے اب صرف زمین کا رہن زمین کو رہن کے طور پر رکھواتا ہے کھیتی کو نہیں رکھواتا یہ صحیح نہیں اسی طرح پھل درخت پر لگا ہوا ہے صرف درخت رہن رکھواتا ہے بغیر پھلوں کے تو یہ درست نہیں ہاں پھل اتار لے پھر رکھوا دے یہ دونوں رکھوا دے ولاسربل امانات اور رہن صحیح نہیں ہے امانتوں کے بدلے کس کے بدلے بھائی وہ چیزیں جو امانتیں ہیں امانتوں کے حکم میں ہیں ان کے بدلے رہن نہیں رکھوا سکتے کیوں نہیں رکھوا سکتے وجہ یہ کہ آپ نے پڑھا تھا رہن ایسے دین کے بدلے صحیح ہوتا ہے جو مضمون ہو جس میں کیا آتا ہو زمان اور امانت میں زمان آتا ہے نہیں جب ان میں زمان نہیں آتا تو ان کے بدلے رہن بھی صحیح نہیں ہے ولا سکھ رہن بل امانات اور صحیح نہیں ہے رہن امانتوں کے بدلے اب امانتیں کئی قسم کی ہیں تو اس میں سے وہ گنوا رہے ہیں بھائی کل ودا جیسے امانتیں ہیں ودا ودیات بھائی جس کو ہم اردو میں امانت کہتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں ایک شخص اپنی کوئی چیز دوسرے کے پاس رکھوا دیتا ہے اس کو کہتے ہیں ودیات رکھوانا امانت رکھوانا بھائی جیسے امانتیں ہیں ول اور عواری جمع حریت جیسے کسی کے پاس کیا کرنا ہارتن آریتن چیز دینا کسی کو آریتن آریتن ہے کسی کو استعمال کے لیے किसने نے کوئی چیز آپ سے مانگی بھائی آپ کی موٹر سائیکل ہے آپ کے ساتھی نے آپ سے استعمال کے لیے ایک دن کے لیے مانگ لی آپ نے موٹر سائیکل دے دی یہ آریت کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے آپ نے کوئی پیسے لیے نہیں پیسے لیے کرایہ لے لیا تو حکم بدل جائے گا وہ عاریت نہیں ہے یہ جیسے گھروں میں ہوتا ہے ایک گھر میں مہمان آئے ساتھ والوں سے برتن منگوا لیے تو یہ کیا ہے عاریت ہے بھائی کسی کو استعمال کے لیے چیز دے دینا بغیر اجرت کے یہ عاریت کہلاتا ہے اور یاد رکھو یہ جو آریتن چیز دی جاتی ہے یہ بھی امانت کے حکم میں ہے یہ امانت ہے بھائی لہذا آپ کا ساتھی آپ کی موٹر سائیکل لے گیا استعمال کے لیے آپ نے دے دی وہ موٹر سائیکل اس سے گم ہو گئی تو اس پر زمان نہیں آئے گا بھائی اس پر زمان نہیں آئے گا بھائی ہاں البتہ اسے چاہیے جو آریتن لے کر گیا تھا اسے چاہیے کہ جس سے موٹر سائیکل یا چیز لے کر گیا تھا اس کی دل جوئی کے لیے کچھ نہ کچھ اسے پھر ضرور دے دے سمجھ میں ہے لیکن ضروری نہیں ہے دے دے اس کی دلجوئی کے لیے تو بہتر ہے ورنہ یہ امانت کے حکم ول مزارباد اور اسی طرح مزارابات ہیں بھائی مزاراباد مزاربت کا آگے باقاعدہ باب آئے گا بھائی عقد مزاربت اس کو کہتے ہیں کہ میں ایک آدمی کو پیسے دیتا ہوں اور وہ ان پیسوں سے کام کرتا ہے تجارت کرتا ہے اور نفع ہم دونوں آپس میں تقسیم کرتے ہیں تو مال ایک کا ہوگا محنت دوسرے کی ہوگی اور نفا آپس میں کیا کریں گے تقسیم کریں گے سورج سمجھ میں آ گئی ہوئے مثلاً میرے پاس مال تو تھا لیکن مجھے تجارت کا تجربہ نہیں دوسرے کو تجارت کا تجربہ ہے لے لیتا ہے محنت خود کرتا ہے اور نفع پھر آپ واپس میں کیا کر لیتے تقسیم یہ آخر مزاربت کہلاتا ہے یاد رکھیے یہ جو مال مزاربت ہے یہ بھی امانت ہے لہٰذا اس کے پاس اگر ہلاک ہو جائے تو اس پر زمان نہیں ہے بھی. اور مزار وہ مال شرکت اور اسی طرح مال شرکت یہ بھی امانت ہے بھائی مال شرکت یہ میں اور زید مل کر پیسے ملا کر کاروبار کرتے ہیں مزارآباد میں تو مال ایک کا تھا محنت دوسرے کی تھی یہاں پر مال کیا ہوتا ہے دونوں طرف سے آتا ہے تو یہ مال شرکت ہوا بھائی جس کے ذریعے ہم کاروبار کر رہے ہیں اس مال شرکت کے بدلے بھی رہن رکھوانا صحیح نہیں اس لیے کہ یہ بھی کس کے حکم میں ہے امانت کے حکم میں ہے اس میں ہلاک ہو جائے تو زمان نہیں آیا کرتا بھائی صورت سمجھ میں آ یہ ساری وہ صورتیں ذکر ہو رہی ہیں جن میں تازی نہ ہو دوسرے نے کوئی زیادتی نہیں کی وہ اپنے اپنی طرف سے پوری کوشش کے ساتھ اس چیز کو استعمال کر رہا تھا یا وہ مال خرچ کر رہا ہاں اگر اس نے خود زیادتی کی ہے کوئی میں آریتن آپ سے موٹر سائیکل لے کر گیا تھا اور پھر جہاں پہنچا تالا بھی نہیں لگایا ویسے ہی کھڑی کر کے چلا گیا بھائی اس طرح تو کوئی نہیں کرتا یہ تو اس نے زیادتی کی ہے جان بوجھ کر گمانے والی بات ہے تو اس صورت میں پھر زمانہ آئے گا تو زیادتی والی صورتیں میں بیان نہیں کرنا کر رہا بلکہ عام صورتیں بیان کر رہا ہوں سمی وسمن فی مسئلہ یہ بھائی میں نے آپ کے ساتھ حقد سلم کیا مجلس کے اندر بیٹھے ہیں میں نے آپ سے کہا بھائی آپ کو آپ مجھے ایک لاکھ روپے کے بدلے سو من گندم دے دیجئے گا دو مہینے کے بعد بھائی ہم دونوں نے آپس میں عقد کر لیا عقد کر لیا کتنے پیسے میں ایک لاکھ میں کتنی گندم ہے سو من ہے ابھی پیسے میں نے آپ کو نہیں دیے اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے میں نے آپ کو اپنی گھڑی بطور رہن کے رکھوا دی کہ پیسوں کی ادائیگی تک کیا کر لو یہ گھڑی اپنے پاس رکھ لو تو کہتے ہیں یہ رہن صحیح ہے بھائی اس لیے کہ وہ پیسے میرے اوپر دین ہے یا دین نہیں ہے دین ہے اور ہر دین مضمون کے بدلے رہن رکھوانا صحیح تو لہذا یہاں پر سمن جو ہے بیع سلم کے یعنی جو رسول المال ہے اس کے بدلے رہن رکھوانا بھی صحیح ہے لیکن یاد رکھنا میں نے گھڑی رہن رکھوا دی پیسے ادانی کیے میں اٹھ کر چلا گیا مجلس سے پیسے لینے کے لیے جیسے ہی ہم دونوں جدا ہوئے مجلس سے فوراً عقد سلم باطل ہو گیا فوراً کیا ہو گیا عقد سلام کیوں باطل ہوا اب آپ مجھے بتائیے بھائی آخد اسلم میں کیا ضروری تھا سمن پر اسی مجلس میں قبضہ ضروری تھا بھائی اور وہاں اسی مجلس میں سمن پر قبضہ پایا گیا میں نے اپنی چیز تو رہن رکھوا دیے لیکن سمن تو میں نے ابھی نہیں دی اور میں مسجد سے اٹھ کر چلا گیا حالانکہ سمن پر اسی مجلس کے اندر قبضہ لہذا اٹھ کر جاتے ہی عقد رحن کیا ہو جائے گا اور عقد سلم کیا ہو جائے, گا؟ باطل ہو جائے گا اور دوسری صورت یہ کہ اسی مجلس میں بھی بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں اور میں نے چیز اس کے بعد گروی رکھوا دی اپنی گھڑی سمن کے بدلے راس المال کے بدلے اسی مجلس کے اندر وہ گھڑی اس سے ہلاک ہو گئی بھائی اس کے ہاتھ سے گری ٹوٹ گئی بھائی ختم ہوئی گئی تو یوں سمجھا جائے گا گویا کہ مسلم علیہ نے یعنی بائے نے اپنے اپنا حصہ اپنا حق وصول کر لیا یعنی کہ سمن یعنی کہ رسول مال کو کیا کر لیا وصول کر لیا صورت سمجھ میں آ گئی بھائی اگر رہن اسی مجلس میں حالات ہو جائے تو پھر کیا حکم لگائیں گے گویا کہ اس نے اپنا حصہ اپنا دین وصول کر لیا اگر رہن اسی مجلس میں ہلاک ہوتا ہے تو آقد صحیح رہے گا یوں سمجھا جائے گا اس نے اپنا حصہ وصول کر لیا اور اگر رہن اس مجلس میں ہلاک نہیں ہوا اور اس نے پیسے بھی نہیں لا کر ادا کیے اور مجلس سے دونوں جدا ہو گئے تو آقد کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا دوسری صورت بناؤ آقد سرف کے اندر یا پہلے مسلم فی میں بنا لیں مسلم فی کے اندر میں نے آپ کے ساتھ آپ سلنگ کیا ہے کہ ایک لاکھ روپے کے بدلے مجھے آپ سو من گندم دینا دو مہینے کے بعد اب آپ عقد ہو گیا میں نے پیسے آپ کے حوالے اسی مجلس میں کر دیا راسلمان تو حوالے ہو گیا اس پر اسی مجلس میں قبضہ پایا گیا اب میں آپ سے کہتا ہوں بھائی آپ نے میری سو من گندم دینی ہے دو مہینے کے بعد تو یہ آپ پر دین ہے اور دین بھی کون سا ہے دین مضمون ہے تو لہذا اب آپ اس کے بدلے مجھے میرے پاس کوئی چیز رہن رکھواؤ تو کہتے ہیں یہ رہن رکھوانا صحیح ہے یہ رہن رکھوانا کیونکہ وہ دین ہے اس پر اور دین مضمون اور دین مضمون کے بدلے رہن رکھوانا صحیح ہوتا ہے تو اس نے مجھے مثلاً میرے پاس اپنی گھڑی رکھوا دی بھائی کس نے رکھوائی ہے یہ گھڑی وہ بائے نے یہ مسلم ہلے نے رکھوائی ہے اب اگر وہ گھڑی اسی مجلس میں میرے پاس حالات ہو گئی تو حکمن گویا میں نے اس سے مبیا وصول کر لیا اپنا حق وصول کر لیا اور اگر اس مجلس میں گھڑی حالات نہیں ہوئی اور ہم دونوں اٹھ کر چل پڑے تو اب یہ حکم نہ لگانا ہو جائے گا مسلم فی پر مسلم فی پر اسی مجلس میں قبضہ ضروری تھا عقد سلم کے اندر بھائی مسلم فی کب دیا جاتا ہے کچھ مدت کے بعد دیا جاتا ہے تو گندم تو اسے مجھے کب دینی تھی دو ماہ بعد تو اسی مجلس میں گندم پہ قبضہ ضروری تھا نہیں تھا ضروری اور اب میں سمن تو دے چکا ہوں اور اٹھ کر جا رہا ہوں تو عقد باطل نہیں ہوا بلکہ آقد صحیح ہے اور وہ عقد رہن بھی صحیح ہے وہ چیز میرے پاس بطور رہن کے رہے گی تو سمن کے بدلے راس المال کے بدلے جب رہن رکھے گا تو اٹھ کر جاتے ہی فوراً عقد کیا ہو جائے گا باطل لیکن مسلم فی کے بدلے اگر رہن رکھا ہے تو پھر اس صورت میں آقد باطل کہ مسنفی کی تو ادائیگی ضروری نہیں تھی بھائی وہ تو مدت کے بعد دے گا سورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی تو مسئلہ کیا ہوا بھائی سرف عقد سلم کے اندر سمن کے بدلے کیا رکھوایا راس المال کے بدلے کیا رکھوایا کوئی چیز گروی رکھوائی اور وہ چیز اسی عقد میں ہلاک ہو گئی جو چیز گروی رکھوائی تھی تو گویا کہ مسلم علیہ نے کیا کیا سمن کو یعنی مال کو یعنی راس المال کو وصول کر لیا اور اگر وہ چیز گروی جو رکھوائی ہے وہ اس بجلس میں ہلاک نہیں ہوئی اور دونوں آپس میں جدا ہو گئے بغیر سمن کی ادائیگی کے بغیر راس المال کی ادائیگی کے تو آپ فوراً کیا حکم لگا دیں گے عقد باطل ہو گیا کیونکہ المال حوالے نہیں کیا حالانکہ اس پر قبضہ ضروری تھا جبکہ مبیعے کے اندر بھی مبیعے کے اندر اگر گروی کوئی چیز رکھوائی اور وہ چیز اسی مجلس میں ہلاک ہو گئی تو گویا کہ اس نے کیا کر لیا مبیعے کو یعنی مسلم فی کو وصول کر لیا اور اگر وہ چیز ہلاک نہیں ہوئی اسی مجلس کے اندر یہ اپنے ساتھ لے کر چلا گیا بھائی مسجد سے دونوں جدا ہو گئے تو اب یہ نہ کہنا کہ آکد باطل ہو گیا کیونکہ مسلم سی پر تو اس مجلس میں قبضہ ضروری ہی نہیں تھا اس نے تو دو مہینے یا تین مہینے یا چار مہینے کے بعد ملنا تھا بھائی تو اب آقد عقد سلم بھی صحیح اور وہ عقد رہن بھی صحیح ہے وہ چیز اب اس کے بعد بطور گروی ہی رہے گی بھائی اب یہ صورت بناؤ کس کے اندر عقد سر کے اندر میں اور آپ مجلس کے اندر بیٹھے ہیں میں نے آپ سے کہا یہ ایک لاکھ روپے مجھ سے لے لو اور اس کے بدلے ریال دے دو بھائی ہم دونوں نے آپس میں عقد کر لیا اب میری طرف سے روپے ہیں آپ کی طرف سے ریال ہیں دونوں طرف جن سے ہے تو یہ کون سا یہ آخر سرف ہوا اور آخر سرف کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ وزین پر اسی مجلس میں قبضہ <متصف> ضروری ہے <متصف> ضروری اب ایک لاکھ روپیہ میں نے عقد ہو گیا ایک لاکھ روپیہ میں نے آپ کے حوالے نہیں کیا بلکہ اس کے بدلے کوئی چیز آپ کے پاس رہن کے طور پر رکھوا دی بھائی رہن کے طور پر رکھوا دی تو کہتے ہیں یہ رہن رکھوانا صحیح اس لیے میں نے آپ کو پاس, آپ کے پاس اپنی گھڑی رکھوا دی تو یہ رہن صحیح ہے کیوں کیونکہ میں نے آپ کے ایک لاکھ روپے دینے ہیں اور وہ دینے مضمون ہے اور دینے مضمون کے بدلے رہن رکھوانا صحیح ہوتا ہے لیکن اگر میں نے اگر لیکن اگر ہم دونوں مجلس سے جدا ہوئے اور ابھی میں نے وہ پیسے ادا نہیں کیے بلکہ وہی چیز آپ کے پاس گروی ہے تو مجلس سے جدا ہوتے ہی فوراً کیا حکم لگا دیں گے اپنے سر کیا ہو گیا کیوں باطل ہوا کیونکہ قبضہ ضروری تھا وہ قبضہ تو نہیں پایا گیا بھائی اور اگر مجلس کے اندر ہی بیٹھے ہیں اور وہ جو رحن میں نے چیز رکھوائی تھی وہ مرتحین کے پاس ہلاک ہو گئی آپ فوراً کیا حکم لگا دیں گے گویا کہ اس نے ایوز کو وصول کر لیا لیکن حقیقتاً یا حکمن حکم یہ حکم ہم لگا دیں گے حقیقتاً تو اس نے وصول نہیں کیا لیکن حکم لگا دیں گے کہ گویا اس نے وصول کر لیا آپ اس صورت میں جدا ہوئے بھی تو آقت باطل نہیں ہے بھائی کیونکہ وہ دونوں اس نے بھی ایوز پر قبضہ کر لیا اس نے بھی وصول کر لیا اپنا حق تو کہتے ہیں وایس حرہن بی راسی مال سلم و ثمن الصرف والمسلم فِيهِ اور صحیح ہے رهن راس المال کے عقد سلم کے راس المال کے بدلے و ثمن الصرف اور عقد صرف کے سامان کے بدلے والمسلم فيه اور کس کے بدلے مسلم فی کے بدلے میں فَإِنْ حَلَكَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ پس اگر وہ رہن حلاق ہو گیا مجلس عقد کے اندر ان تینوں صورتوں میں تَمَتْ صَرْفُ وَسْسَلَمْ تو تام ہو جائے گا عقدِ صرف اور عقدِ بَيْسَلَمْ بَيْتْ وَصَارَ الْمُرْتَحِنُ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّهِ حُکْمًا اور ہو گیا ہو جائے گا مرتحین وصول کرنے والا اپنے حق کو حکمًا <الرَّحن> بھئی یاد رکھو جو چیز گروی رکھوائی جاتی ہے جو چیز گروی وہ اسی شخص کے پاس رکھوانا ضروری نہیں جس کو جس کو دین کی ادائیگی کرنی ہے مثلا میں نے آپ سے ایک گاڑی خریدی پانچ لاکھ روپے میں اور گاڑی میں نے لے لی آپ نے سمن مانگے میں نے کہا سمن میں پانچ دن بعد دے دوں گا اس کی جب تک آپ میری یہ گھڑی اپنے پاس بطور رہن کے رکھ لیں قیمتی گھڑی تھی بڑی بھئی میں نے کہا یہ آپ بطور رہن کے اپنے پاس رکھ لیں تو یہ گھڑی اب میں نے کس کے پاس رکھوا دی ہے مرتہین کے پاس بھائی تو یہ تو درست ہے آپ پڑھ چکے ہیں لیکن اگر اس کے پاس رکھوانے کے بجائے ہم دونوں مل کر ایک تیسرے قابل اعتماد شخص کے پاس رکھوا دیں تو یہ بھی جائز ہے بھائی اس نے کیا کہا کہ بھائی یہ گھڑی زی... کہ میں کہ نہیں بھائی پیسے میرے دو میں نے کہا بھائی پانچ دن بعد دے دوں گا آپ کو اس نے کہا نہیں بھائی پھر کوئی چیز اپنی راہن رکھواؤ تو چلو میرے پاس نہ رکھواؤ زید کے پاس رکھوا دو زید قابل اعتماد آدمی ہے میں بھی راضی ہو گیا چنانچہ میں نے اپنی گھڑی زید کے پاس بطور رہن کے دے دی تو یہ صحیح ہے مانا تو کسی تیسرے قابل اعتماد آدمی کے پاس رہن رکھوانا بھی صحیح ہے لیکن پھر اس میں یاد رکھنا ان دونوں میں سے کوئی ایک جا کر اس چیز کو اس سے نہیں لے سکتا اس کے بعد چیز رکھوا دی چلے گئے بعد میں میں کیا بھائی لاؤ میری گھڑی دے دو بھائی وہ روکے گا وہ نہیں دے گا مجھے نہیں بھائی گھڑی میں آپ کو کیسے دے دوں جیسے گھڑی کے اندر آپ کا حق ہے اسی طرح مرتہین کا بھی حق ہے بھائی یہ گھڑی کیوں روکی گئی ہے تاکہ وہ اپنے دین کو وصول کر سکے بھائی تو گھڑی کے ساتھ میرا بھی حق وابستہ ہے مرتہین راہین یعنی راہیم کا بھی حق وابستہ ہے اور مرتہین کا بھی حق وابستہ ہے راہین کا کیا حق ہے گھڑی اس کی ہے ہیل اس کی ہے بھائی تو یہ اس کے بعد بطور حفاظت اور امانت کے طور پر وہ عادل کے آدمی کے پاس ہے اور مرتحین کا بھی حق وابستہ ہے اس اس اس چیز چیز کے کے ساتھ کہ اس نے اس چیز کے ذریعے اپنے دین کو وصول کرنا ہے تو دونوں کا حق اس سے متعلق ہے لہذا اگر کوئی ایک جا کر لے لیتا ہے تو دوسرے کا حق کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا اور کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ دوسرے کے حق کو کیا کر دے باطل کر دے تو لہٰذا ایک کوئی ایک جاتا ہے اور اس سے چیز مانگتا ہے تو وہ نہیں دے گا اس کو بھائی سورج سب کو سمجھ میں آ گئی تھی تو کہتے ہیں وہ عزت تفقا اور جب دونوں متفق ہو جائیں یعنی راہین اور مرتح جب دونوں متفق ہو جائیں اعلیٰ اعلی یاد عادل جازا رہن رکھوانے پر اعلیٰ یاد عادلین ایک قابل اعتماد آدمی کے ہاتھوں میں اس کے قبضے میں رکھوانے پر دونوں راضی ہو جائیں جائزہ تو یہ جائز ہے ولی سلیل مر تہینی ولال من یدی اور جائز نہیں ہے مرتحین کے لیے اور نہ راہن کے لیے یعنی اکیلے مرتح اور اکیلے راہن کے لیے جائز نہیں ہے من یدی اس رحن کو لے لینا اس کے اس کے قبضے سے فن ہلاکی ہلاک من زمان المرتہن بھائی صورت یہ وہ گھڑی ہم نے زید کے پاس رکھوائی تھی زید کے پاس وہ گھڑی ہلاک ہو گئی کیا ہوئی ہلاک हला, ہو گئی ضائع ہو گئی اس نے تو حفاظت سے رکھی تھی چیز ضائع ہو گئی اس کے پاس تو کیا اب <تصفح> کیا کیا جائے کہتے <تصفح> ہیں بھائی زید کے پاس رکھوائی تھی ہم نے کس لیے رکھوائی تھی کیا مقصد تھا تاکہ <تصفح> اس کے لیے مرتہ کیا کرے اپنے حق کو وصول <تصفح> کرے لہذا اب مرتہ پر زمان آئے گا بھائی مرتہ پر اس کا <تصفح> زمان آئے گا اسی طرح بھائی زمان کتنا ہوگا دین اور رحان میں سے جو افل ہو وہ صورت بھائی تو کہتے ہیں حلال کافی یذی حلالا من زمان المرتہین اگر وہ چیز حلال ہو گئی اس قابل اعتماد آدمی کے قبضے میں تو حلال ہوئی مرتہین کے زمانے سے و یذو ذرہن الدراہم و الدنانیر و المسیل و الموزون بہ درہم اور دینار کو رهن رکھوانا جائز ہے جائز تو کہتے ہیں بھائی راہیم اور دنانیر اور مکیلی یعنی ما جانے والی چیزیں اور وزن کی جانے والی چیزیں ان کا رہن جائز ہے ان کا رہن جائز ہے یہ رہن کیوں جائز کیوں وجہ یہ ہے کہ مرتح نے ایک چیزوں چیز... چیز کو اپنے پاس روکنا ہے اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے تو دراہم اور دنانیر اور مکیلی اور موضونی چیزوں کے ذریعے وہ اپنا حق وصول کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے سکتا ہے بھائی فائن اچھا اب صورت بتلا رہے ہیں بھائی ایک آدمی نے دوسرے کے پاس کیا, کیا؟ رہن کیا کیا؟ رکھوایا یا کوئی مکیلی یا موزونی چیز اس کے پاس رہن رکھوائی بھائی اور اسی کی جنس کے بدلے یعنی دین بھی اسی کی جنس میں سے تھا رکھوائے بھی دراہیم اور دین بھی کیا تھے دراہیم رکھوائے اور دین بھی کیا تھا دینار رکھوائی گندم اور دین بھی کیا تھا گندم یعنی اسی کی جنس کے بدلے رہن رکھوایا تو اب کیا جائے گا کیا اب بھی جو اقل ہوگا وہ زمان آئے گا کہتے ہیں نہیں اب چونکہ اسی کی جنس کے بدلے ہے تو لہٰذا وہاں پر برابری ضروری ہے تو وہاں مقدار کے اعتبار سے برابری ضروری ہوگی قیمت کو نہیں دیکھا جائے گا مثلا دیکھو صورت یہ ہے میرے پاس کچھ دراہم تھے لیکن وہ بڑے اعلیٰ قسم کے دراہم ہیں بھائی بڑے اعلیٰ قسم کے اب میں نہیں چاہتا ان کو خرچ کروں بھائی سورت سمجھ میں آ رہی فرق کرو ایک صورت بنا رہے ہیں ہم میں ان کو نہیں خرچ کرنا چاہتا بھائی تو میں آپ کے پاس آیا کہ بھائی مجھے دس دراہیم کی ضرورت ہے آپ مجھے دے دیں میں چند دن بعد آپ کو لوٹا دوں گا بھائی آپ نے مجھے دس دراہیم دیے عام دراہیم ذرا ادنا درجے کے بھائی ادنا درجے کے دس دراہم لیکن آپ نے کہا بھائی کوئی چیز رہن رکھواؤ میرے پاس پھر دوں گا بھائی تو میں نے وہ اعلی قسم کے دراہیم آپ کے پاس بطور رہن کے رکھوا دیے اور لے کر بھی آپ سے کیا چیز کیا ہوں جراہیم ہی لے کر گیا ہوں لیکن یہ دراہیم ہے ذرا ادنا وہ دراہیم ہے بہت اعلیٰ تو اب اس صورت کے اندر آپ کے پاس وہ عالی دراہیم ہلاک ہو گئے تو اب آپ کا سامان آئے گا بھائی تو کتنا سامان آئے گا کہتے ہیں اب قیمت کو نہیں دیکھنا میرے دراہیم کی اگرچہ قیمت تھی زیادہ اور آپ کے دراہم کی قیمت ہے کم لیکن جنس کے بدلے جنس آ گئی بھائی اب مساوات ضروری ہے اور مساوات بھی کس چیز کے اندر ہوگی دراہم کن میں سے ہیں وزن کی جانے والی تھی تو دیکھو جنس بھی آ گئی اور قدر بھی آ گئی یعنی وزن بھی آ گیا اور اس صورت میں آپ نے پڑھا ہے مساوات ضروری لہذا آپ کے پاس جو میں نے دس تراہیم رکھوائے تھے وہ دین کے دس تراہیم کے بدلے ہلاک ہو گئے صورت تو زمان بھی اتنا ہی آئے گا بھائی صورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی یا دوسری صورت بنا لو میں آپ سے چاندی لے کر گیا تھا اور آپ کے پاس دراہم میں نے کیا کیا دراہم رکھوائے تھے تو اب جس نے درہم آپ کے پاس ہلاک ہوں گے چاندی جو دین ہے اس کے وزن میں سے یعنی اسی کے بقاض زمان آئے گا بھائی چاندی میں سے اتنا ہی وزن کیا ہو جائے گا گویا آپ نے وصول کر لیا کیا کیا وصول کر لیا سورج سب کو سمجھ میں آ گئے بھائی تو یہاں کس چیز کو دیکھا جائے گا قیمت کو نہیں دیکھا جائے گا ایک چاہے آلہ ہو ایک ادنا ہو ایک کا کام نفیس ہو اس کی ڈھلائی بڑی نفیس ہے دوسرے کی ڈھلائی ادنا درجے کی ہے نہیں نہ آلد نہ ہونے کو دیکھیں گے نہ ڈھلائی وغیرہ کو دیکھیں گے ہم نے ضابطہ پڑا تھا بابر ربا کے اندر کہ جب جنس اور قدر پائی جائے تو وہاں پر کس چیز کے اندر ضروری ہے مساوات مقدار کے اندر مساوات ضروری ہے تو اگر مکیلی چیز ہو تو قیل کے اندر مساوات ہوگی اور اگر وزنی چیز ہے تو پھر وزن کے اندر مساوات ہوگی اسی کے بقدر زمان آ جائے گا بھائی بقدار زمان آئے گا یا دوسری گندم کی بھی صورت ذرا بنا لو بھائی گندم ماپی جانے والی چیز ہے میں آپ کو گندم دینی ہے بھائی مثلا آپ سے بطور قرض کے میں نے بھائی سو من گندم لے لیس گندم بطور قرض کے لیے آپ نے کہا بھائی کوئی چیز میرے پاس بطور رہن کے رکھواؤ میرے پاس ذرا ادنا درجے کی گندم پڑی ہوئی تھی میں نے وہ سو تفیذ آپ کے پاس بطور رہن کے رکھوا دیے وہ سو تفیذ جو رہن تھے ادنا درجے کی گندم وہ آپ کے پاس ہلاک ہو گئے تو رہن ہلاک ہوا اور اس صورت میں زمان آیا کرتا ہے تو کتنا زمان آئے گا بھائی برابر سو کا قیمت نہیں دیکھیں گے میری جو گندم رہن تھی اس کی قیمت تو کم تھی اور جو میں لے کر گیا اس کی آلہ ہے لیکن قیمت نہیں دیکھیں گے بلکہ جنس کے بدلے جنس جن بھی وہی وہ ہے دونوں طرف اور قدر بھی آ رہی ہے یعنی کیل آ رہا ہے تو اس صورت کے اندر مساوات مقدار کے اندر یعنی کیل کے اندر ضروری ہے تو اس صورت میں سو کفیز آپ کے پاس گندم ہلاک ہوئی ہے چاہے ادنا درجے کی لیکن گویا آپ نے مجھ سے کتنے کفیز وصول کر لی ہے سو وصول کر یہ مانا ہے فین روحینت بھی جنسا پس اگر رہن رکھوایا گیا اسی کی جنس کے بدلے میں یعنی دین بھی وہی تھا اسی جنس سے تھا رہن بھی اسی کی جنس میں لاکت اور پھر وہ ہلاک ہوا ہلاکت بھی مسلحا مینت دین تو وہ ہلاک ہوگا رہن اسی کے مثل کے بدلے میں مینت دین کس میں سے دین میں سے یعنی دین میں سے اتنا ہی کم کر دیں گے بھائی مقدار کے اعتبار سے وہی خطلا فا فل جتی و, اینی و یہ ان وسطیہ ہے اگرچہ مختلف ہوں دونوں یعنی رہن اور دین فل جتی کس کے اندر جی گھر پن کے اندر عمدگی کے اندر اگرچہ دونوں مختلف ہوں وہ اور ڈھلائی کے اندر ومن کان له دین على منه مثل ایک آدمی کا دوسرے پر دین تھا مثلاً اس نے اس کے سو دیر ہم دینے تھے یہ گیا اس کے پاس کہ لاؤ بھائی میرے سو درہم دے دو اس نے سو درہم اس کے حوالے کیے لیکن کھوٹے حوالے کیے کون سے درہم اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ کھوٹے درہم لے کر آیا اور اس نے بھی لا کر چلایا کسی کو پتہ نہیں چلا وہ چل گئے بھائی اس نے ان سے پورا نفع اٹھا لیا آپ بعد میں اس کو پتہ لگا ہو بھائی وہ جو اس نے مجھے سو درہم دیے تھے وہ کس قسم کے تھے کھوٹے تراہم دیے تھے اس نے حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ اس نے اپنا حق وصول کر لیا ہے بھائی کیونکہ یہاں برابری آ ادھر بھی درہم تھے ادھر بھی درہم تھے الہذا اب رجوع نہیں کرے گا رجوع نہیں کرے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں رو کرے گا بھئی کیسے رجوع کیا جائے کیا کریں کہتے ہیں اس جیسے کھوٹے لے آئے درہم کہیں سے وہ اس کو دے دے اور اپنے کھڑے درہم اس سے لے لیں سورج سمجھ میں آ گئے لہ دین اعلیٰ اور جس کا دین تھا دوسرے پر سے اپنے دین کے مثال یعنی جتنا دین تھا اتنا اسے لے لیا فن فَقَهُ تو اسے خرچ کر لیا سما عالمہ پھر پتا چلا ان نہ زیوفن کہ وہ تو کھوٹے تھے زویو کن کو کہتے ہیں کھوٹوں کو یہ وہ تو کھوٹے تھے فلاشی الہو عند ابي حنيفه رحمه الله تو اب اس کی کوئی چیز نہیں اور دوسرے پر امام حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک وقال ابو يوسف ومحمدون رحمهما الله تعالى يرد مثل الذیوف ويرجع مثل الجیاد صائبین فرماتے ہیں کہ لوٹائے گا کھوٹوں کے مثل اور رجوع کرے گا ہندا کے مثل یعنی ان کھوٹوں جیسے واپس کر دے گا اور ہومدہ جیسے میں رجوع کرے گا اس سے واپس لے, گا لے لے گا بھائی سورج سمجھ میں آ بھائی بھائی یہ مسئلہ یہاں ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی ہم تو کون سے مسئلے پڑ رہے ہیں رہن کے یہاں کوئی رہن کا ذکر آیا نہیں رہن لیکن اس کی مناسبت ہے مولانا ماقبل کے مسئلے سے مناسبت تھی تو اس کو یہیں پر ذکر کر دیا کہ جیسے رہن کے اندر کیا ہوتا ہے رہن کے ذریعے اپنے حق کو کیا کر لیا جاتا ہے وصول کر لیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی جب کھوٹے اس نے لے کر خرچ کر لیے تو گویا اپنے حق کو وصول کر لیا تو اب اس پر کوئی چیز نہیں تو یہ رہن کی طرح ہوا من رہنا فضا صورت مسئلہ یہ یاد رکھنا بھائی صاحب کہ جب کوئی چیز کسی کے پاس رہن رکھوائی جائے تو وہ سارے دین کے بدلے رہن ہوتی ہے سارے دین کے بدلے تو جب تک مرتح پورے دین کی پائی پائی نہ وصول کر لے اسے حق ہے کہ وہ مرت رحیم کو وہ چیز وہ رہن واپس نہ دے سورج سمجھ میں آ گئی بھائی جب تک ایک روپیہ بھی راہیم نے دینا ہے مرتح کو حق ہے کہ وہ کیا کرے رہن حوالے نہ کرے کیونکہ یہ رہن پورے دین کے بدلے رکھوایا گیا تھا تو جب تک پورا دین وصول نہیں ہو جاتا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ رہن حوالے نہ کرے تو یہ نہیں مسن میں نے آپ کے پاس کوئی چیز بطور رہن کے رکھوائی دو چیزیں رکھوا دی بتو رحن کے بھائی دو گاڑیاں رہن رکھوائی آپ سے میں نے دس لاکھ روپے لیے ہیں بھائی اب میں نے آپ کو پانچ لاکھ روپے ادا کر دی اور آپ سے کہا لاؤ بھائی اب ایک گاڑی تو دے دو میں نے آدھے پیسے دے دیے ایک گاڑی کے پیسے آپ کو دے دیے آپ کہہ سکتے ہیں نہیں بھائی ہم نے خدوری میں مسالہ پڑا ہے بھائی دین کیا ہوتا ہے کہ رہن کیا ہوتا ہے پورے دین کے بدلے وہ مرہون ہے تو لہٰذا جب تک دین کی ایک ایک پائی میرے حوالے آپ نہیں کریں گے ایک بھی گاڑی نہیں ملے گی بھائی آپ کو سورج سمجھ میں آگے وہ من رہنا آبدینی بھی اور جس نے رہن رکھوایا دو غلاموں کو ایک ہزار درہم کے بدلے فقضہ ہے سطح اس نے ادا کر دیا فضا کا کیا مانا ادا کر دیا بس اس نے ادا کر دیا ان دونوں میں سے ایک کا حصہ دو غلام رکھوائے تھے اور کتنے دیر ہم کے بدلے ایک ہزار مثلاً ایک غلام بھی پانچ سو کا تھا دوسرا بھی پانچ سو کے بدلے رہن تھا اب اس نے ایک کا حصہ ادا کر دیا لن یقن لہو این بہو ہتائی ادیا باقی دین تو جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ قبضہ کر لے اس جس کا حصہ ادا کیا ہے اس غلام پر ہتائیو ادیا باقی دین یہاں تک کہ یہ ادا کر دے باقی دین یہ یاد رکھنا یہ وہ صورت ہے جب ایک ہی آفد رحان میں میں نے رکھوائے تھے دو دونوں گاڑیاں ایک ہی آقد میں رکھوائی تھی یہ دونوں غلام ایک ہی آکد میں رکھوائے تھے اگر ایک غلام میں نے الگ رکھوایا آپ کے پاس پانچ کے بدلے پھر بعد میں 500 میں نے آپ سے اور لیے تھے اس کے بدلے میں نے دوسرا غلام رکھوایا تو اب تو دو آفد رحان ہو گئے لہٰذا اب کیا کیا جائے گا ایک اب پانچ سو دیتا ہے تو ایک غلام دینا پڑے گا اور دوسرا پھر پانچ سو کے بدلے فیضاوت کلا راہین المرتینہ صورت مسئلہ یہ میں نے آپ سے پانچ لاکھ روپے لیے ہیں اور اس کے بدلے آپ کے پاس اپنی گاڑی بطور رہن کے رکھوا دی ہے رہن کے اور مثلا پیسوں کی ادائیگی کرنی تھی اس مہینے کی یکم تاریخ کو بھائی آنے والے مہینے کی یکم تاریخ کو اب وہ تاریخ آ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں پیسے ہی نہیں ہیں تو میں نے آپ سے کہا چلو بھائی یوں کرو یہ گاڑی بیچ کر اس کے بدلے اس کے بدلے جو پیسے وصول ہوتے ہیں اس میں سے اپنا دین وصول کر لو بھائی چانچہ میں نے ایک شخص کو وکیل بنا دیا جاؤ بھائی جا کر یہ میری گاڑی بیچو اور جو پیسے وصول ہوں اس کا دین اس کو دے دینا اور جو باقی بچے ہوں میرے پاس لے آنا تو یہ جس شخص کو گاڑی بیچنے کے لیے میں نے بھیجا ہے یہ وکیل ہے یہ کیا ہے वکیل. یہ وکیل کہلائے گا بھائی وکیل کہلائے گا تو یہ وکیل بھائی یہ وکیل بنانا جب وقت پورا ہو جائے تو یہ وکیل بنانا جائز ہے رہن کو بیچنے کے لیے سورج سمجھ میں آ تو کہتے ہیں فیضا وقت اللہ راہین المرتا اور یاد رکھیے بھائی وکیل کس کو میں بنا سکتا ہوں اسی مرتاحین کو بھی بنا سکتا ہوں کہ تم ہی جا کر بیچ دو کسی عادل آدمی کو کسی قابل اعتماد اور آدمی کو بھی بنا سک جس کے پاس رہن رکھوایا تھا اسی قابل اعتماد آدمی کو بھی وکیل بنا سکتا ہوں کہ تم ہی اس کو بیچ دو اور کسی اور آدمی کو بھی وکیل بنا سکتا ہوں تو کہتے ہیں فیضا بک بس اگر وکیل بنایا راہن نے کس کو وکیل بنایا مرتحین کو ابل عادلہ یا اوسعاد اس قابل اعتماد آدمی کو او غیرہما یا ان دونوں کے علاوہ کسی تیسرے آدمی کو فی بے راہنی کس کے کس میں رہن کے بیچنے میں جب دین کے وقت ہو جائے فل تو وکالت جائز ہے فی یہ تو وکیل بھائی میں نے بنایا تھا رہن رکھواتے ہوئے کوئی شرط نہیں لگی تھی ویسے میں نے وقت ہو گیا پیسے نہیں ہو رہے تو میں نے کو وکیل بنا دیا اس کو وکیل بنانا بھی ٹھیک ہے, جاؤ گاڑی بیچ دو جو وہ, یار وہ تیسرے جس کے پاس ہم نے رکھوایا تھا اسی کو وکیل بنا دیا کہ تم ہی بیچ دو یا کسی اور آدمی کو میں نے وکیل بنا دیا کہ تم جا کر کیا کرو گاڑی کو تو یہ توکیل صحیح ہے یہ وکیل بنانا صحیح لیکن اس وکیل کو میں معذول بھی کر سکتا ہوں یہ گاڑی بیچنے چلا گیا اور میں پھر اس کے پیچھے پہنچا بھائی تم معذور میں تم نہ بیچو بھائی گاڑی کو بس مولانا میں نے کیا کر دیا اس کو وکالت سے معذول کر دیا ختم کر دی اس کی وکالت تو یہ درست ہے مولانا راہن کیا کر سکتا ہے کسی کو وکیل بنا بھی سکتا ہے رہن کو بیچنے کے لیے اور اس کو معذول بھی کر سکتا لیکن اگر وکالت کی شرط آقد کے اندر لگائی تھی عقد رہن کے میں پھر معذول نہیں کر سکتا مثلا دیکھو میں نے آپ سے گاڑی خریدی دوسری صورت بناؤ میں نے آپ سے کیا کیا گاڑی خریدی اور پانچ لاکھ روپے میں تو اب میں نے آپ کے پانچ لاکھ روپے دینے یہ میرے اوپر دین ہے آپ نے کہا لاؤ پیسے دو میں نے کہا بھائی یوں کرو یہ جب تک میری گھڑی رکھو میں ایک ہی ایک مہینے بعد آپ کے پیسے آپ کو دے دوں گا اس نے کہا نہیں بھائی نہیں یہ ایسے میں نہیں رکھوں گا رہن بلکہ کسی کو وکیل بناؤ اگر تم نے اس تاریخ کو پیسے ادا نہ کیے تو یہ وکیل کیا کرے گا گھڑی کو بیچ کر میرے پیسے ادا کرے گا تو آقد کے اندر ہی رہن کے اندر یہ شرط لگا دی کہ یہ آدمی وکیل ہے اگر میں نے یکم تاریخ کو پیسے ادا نہ کیے تو یہ کیا کر سکتا ہے گاڑی کو بیچ گاڑی کو بیچ سکتا ہے تو اب دیکھو یہ تو شرط کس کے اندر لگا دی عقد رہن तो میں تو اب یاد رکھو وہ وکیل بن گیا اور چونکہ آقد کے اندر شرط لگی تھی اب راہین اس کو معذول کرنا بھی چاہے تو معذول نہیں کر سک حتیٰ کہ راہی اگر مر بھی جائے پھر بھی یہ وکیل معذول نہیں ورنہ عام حالت میں تو موکل جب مر جاتا ہے تو وکیل خود بخود اس کی وکالت ختم ہو جاتی ہے لیکن یہاں چونکہ آقد کے اندر آ گیا تھا آقد کے اندر شرط لگا دی تھی تو اب یہ اس کے معذول کر دینے سے معذول نہیں ہوگا یہ بعد نے کہے بھی کہ تمہیں اجازت نہیں ہے گاڑی بیچنے کی نہیں بھائی اب اسے اجازت ہے وہ وقت پر آپ پیسے ادا نہیں کر سکتے تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے آپ کی گاڑی بیچ کر ادائیگی کر سکتا ہے تو کہتے ہیں فہن شور پل وکالت فی آخر رہنی اگر شرط لگائی گئی وکالت کی رہن کے آقد میں فلح فل راہنی تو جائز نہیں ہے راہم کے لیے اس وکیل کو معزول کرنا آن اس وکالت سے اس وکالت سے وکیل کو معزول کرنا راہم کے لیے جائز نہیں فعین آز لاہو لم عازل اگر یہ اس کو معزول کرتا ہے تو وہ معذول نہیں ہوگا معذول کرے گی تو معذول نہیں ہوگا ان ماتراہین لمین ایزن اور اگر راہین مر جائے پھر بھی معذول نہیں ہوگا وہ لین پالی ب سورت یہ فرض کرو بھائی میں میرے اوپر آپ کا دین ہے میں نے آپ کے پانچ لاکھ روپے دینے ہیں اس دین کے بدلے میں نے کیا, کیا آپ کے پاس اپنی گھڑی رہن کے طور پر رکھوا دی بڑی قیمتی گھڑی بھائی جو تقریباً اس کے لگ بھگ ہے تو جب کوئی چیز رہن رکھوا دی تو کیا مرتہین آپ بھی راہم سے دین کا مطالبہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا کہ لاؤ میرے پیسے میرے مجھے دے دو کہتے ہیں کر سکتا ہے مطالبہ کوئی چیز کسی کے بعد بطور رکھوا دی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرتہین مطالبہ ہی نہیں کر بھئی مرتہین نے اپنے پاس وہ چیز کیوں رکھی ہے گھڑی کیوں رکھی ہے وہ تو اس نے اپنے دین کی اور زیادہ حفاظت کے لیے رکھوائی ہے تاکہ کہیں میرا دین چلا نہ جائے ضائع نہ ہو جائے بھائی کس لیے رکھی ہے گھڑی اس نے دین کی اور زیادہ حفاظت کے لیے تو لہذا اب رہن رکھوانے سے اس کے مطالبے کا حق نہیں کیا وہ آ سکتا ہے بھائی بار بار مجھے کہے گا لاؤ بھائی میرے پیسے میرے حوالے کرو جلدی کرو بھائی تو اگر راہیم کیا کرتا ہے ٹال مٹول کرتا ہے تو مرتح قاضی کے پاس جا کر اسے جیل میں بھی ڈلوا سکتا ہے بھائی کیا کر سکتا ہے جیل, جیل, جیل, جیل, جیل میں بھی ڈال سکتا ہے بھائی سمجھ میں آئے لوگ عموماً یوں ہی کرتے ہیں بھائی بلا وجہ ٹال مٹول کر کے دوسروں کو تنگ کرتے ہیں تو قاضی کیا کر سکتا ہے اس کو جیل, جیل, جیل میں ڈالے گا. گا. گا تاکہ یہ فوراً اس کی ادائیگی کرے ورنہ تو اس بیچارے کے ساتھ ظلم کر رہا ہے بھائی ولیل مرتہنی این طالبا راہین بدینی ہی اور جائز ہے مرتہین کے لیے کہ وہ مطالبہ کرے راہن سے اپنے دین کا وح بھی سہو بہی اور یہ کہ اس کو قید کروا دے بہی اے بدینی اس دین کے بدلے میں اس کے بدلے میں اسے کیا کروا سکتا ہے قید بھی کروا سکتا ہے وہ کانح نفی صورت یہ کہ میں نے آپ کا کتنا دین دینا ہے پانچ لاکھ میں نے آپ کے پاس کیا چیز رحم رکھوا دی گھڑی اپنی نہایت سن کی گھڑی آپ کے پاس رہن رکھوا دی اب میں وہ گھڑی بیچتا ہوں سورج میں نے وہ گھڑی زید کے ہاتھ فروخت کر دی اور آدمی بھیج دیا زید آ گیا آپ کے پاس بھائی کہ بھائی یا ہاں زید آ آپ کے پاس لاؤ بھائی کو گھڑی دے دو میں نے وہ خرید لی ہے تو کہتے ہیں نہیں بھائی مرتحین کا حق اس چیز کے ساتھ وابستہ ہے وہ براہم کو چاہے تو قدرت نہ دے بھائی اس کو بیچنے ہی نہ دے نہیں بھائی بیچنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے پہلے میرے پیسے ادا کرو میرا دین ادا کرو پھر میں تمہیں بیچنے دوں گا اور اگر بیچنے ہی نہ دے اس کو ہی نہ دے نہیں بھائی میں نہیں بیچنے دوں گا اور اگر وہ آقد کر بھی لیتا ہے تو اب یہ مرتہ کی اجازت پر موقوف ہے وہ اجازت دے گا تو آقد ہوگا وہ اجازت نہیں دے گا تو آقد بھی نہیں کیونکہ اس مرتہ کا بھی حق اس چیز کے ساتھ وابستہ ہو چکا ہے اس کے ذریعے اس نے اپنے پیسے وصول کرنے ہیں وہ ان کا نرہنفی دھیی اور اگر رہن مرتہن کے قبضے میں تھا پھلے سا ہی تو اس پر یہ ضروری نہیں ہے کہ این یم مک ہو من بے کہ وہ قدرت دے مک نا نہ یو کا کیا معنی؟ قدرت دینا کہ وہ قدرت دے دے راہن کو من بے اس رحن کے بیچنے کی حت بزت دین من سمن ہی یہاں تک کہ وہ دین پر قبضہ کر لے اس کے سمن میں سے کیا کر لے اس کے دین سمن میں سے بھئی دیکھو رین زید آپ کے پاس آیا اس نے کیا کہا کہ راہیم نے یہ گھڑی مجھے فروخت کر دیا لاؤ یہ گھڑی مجھے دے دو تو آپ کیا کر سکتے ہیں گھڑی کو روکیں گے کہ نہیں بھئی اس کے لیے تو میں نے کیا کرنا ہے اپنے پیسے وصول کرنے ہیں وصول کر تو آپ روک سکتے ہیں ہاں مجھے جو گھڑی کے سمن زید نے ادا کیے تھے کیا کیے تھے اس <تصفح> میں سے میں نے آپ کا حصہ آپ کو دے دیا آپ کا دین دے دیا تو اب مانے ختم ہوا یا نہیں ہوا آپ کیوں روک رہے تھے گھڑی کو اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے اور گھڑی کے سمن میں سے میں نے آپ کو آپ کا حق دے دیا تو اب مانے ختم لہذا اب آپ نہیں روک سکتے اب جب آپ نے اپنے حصہ وصول کر لیا تو گھڑی کیا کریں گے اس کے حوالے کر دیں گے یہ مانا حتا یکمن ہی یہاں تک کہ دین پر قبضہ کر لے اس چیز کے سمن میں سے رہن کے جو اس نے بیچا ہے اس کے سمن میں سے رہن ہی پس جب راہین ادا کر دے دین کو راہن نے کیا بھائی مجھے گھڑی کے پیسے ملے تھے میں نے کیا وہ سمن میں سے اس کا دین اس کے حوالے کر دیا تو میں نے اپنا دین ادا کر دیا اب قیلا اب مرتح سے کہا جائے گا سلم رہن ہی کہ اب رحن کو کیا کر دو راہین کے حوالے کر دو کیونکہ اس نے تمہارا دین ادا کر دیا ہے اس سے پہلے اس کو مجبور نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں وہ ایزا با راہین اور راہنا بھی غیر نیل اور جب بیچا راہین نے رحن کو مرتہن کی اجازت کے بغیر فل بہ موقوف تو بہ کیا ہے موقوف ہے فین اجاز مرتحین جازا بس اگر اجازت دے دی مرتہ نے بے کی جازہ تو بے جائز ہو جائے گی وہ ان خزہ الراہین دینی جازا اور اگر راہن نے ادا کر دیا اس کا دین جازہ تو پھر بھی بے کیا ہو جائے گی راہن نے دینی دے دیا اب وہ روک ہی نہیں سکتا تو پھر بھی بے جائز ہو جائے گی یا اس نے اجازت دے دی پھر بھی جائز ہو جائے گی چلیے بس مولانا ہادہ المرام اللہ عالم بھی حقیقت الکلام